السلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء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 إن عظام ربك كان محظورا آمنت بالله صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہو ملا گت سلو نلم بجیا او دین آ منو سلو آل سلوت سلیم سلا گلا سو ل والا عال کوا سہابیا حبی بلام دو السلام عال قیا سیدیا خاتمن بھی جین والا عال کب سہابیا مکین کلو گل صاحب صدر واجب الحترام مخدومی مولانا مفتی محمد حنیف صاحب فریدی حامی حق و صداقت برادر مولانا غلام فرید صاحب محضر شام السلام علیکم اج یہ روحانی جلسہ میرے بزرگ مولانا حاجی محمد نواز خان صاحب اور اُنہ دے اقرِ بعدی طرفوں منقض کی تا گیا اہلِ سنت و جماعت دے سنگیاں ساتھیاں دوستاں مخلصین محبین دا دا اجتماع عظیم سو چک لو اس بات دی بین دلیل ہے کہ امت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا او طبقہ جننو بے شعور سمجھا جا تعالی ہی شعورتا فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نو ہی شعور اتا فرمایا ہوا میں خبر دے رہا ہوں دعا نہیں کر رہا اقبال فرماندے نے خیر و خوبی بر خواس آمد حرام خیر و خوبی بر خواس آمد حرام کو ام سفارا در آوام فرمادنے جڑے خواس بنتے نا خواس اپنے آپ آخر میں ان خیر تے خوبی نظر نہیں آئی وہ خلوس تو درد تو خیر تو خوبی تو فرگ بظاہر ویخنے خوب لگتے ہیں تے اندر خوب نے میرے اندر دی دام صدق کو سفارہ در عوام آتا جی سچائی تے, تے خلوس کوئی نظر آیا میں مینو عوام نظر آیا چار طبقے خواس شمار ہوں نے دو دنیا کے لحاظ دو لحاظ دنیاوی لحاظ دا تے سرمایہ داران دا ڈی لحاظ پیران کا دا کا چار تے خواس تساں سارے عوام اقبال فرماند نے خاص جڑے چارے آن میں آ کے بڑا چنگا ہولوس تو سدک توں سفا توں درد توں خالی مری دسادا تو رو رو کے ہو گیا تائب خدا کرے کہ شیخ کو بھی سعادت ہو نصیب وہ مرید تے تیدا بچارا اندروں رو رو کے توبہ کر بیٹھا پر میری دعا ہے ویشالا توبہ نصیب ہو جائے سجنوں میں کوئی پیسے ونڈن نہیں آیا اینی دنیا جڑی آئی ہے نا یہ پیسے لین کو آئی میرے ان خبر ہوئی ہے یار کلور کا ماحول بھی کھرا کونی کو گل بڑی کھری کر سن واسطے آئے نے اس بندے ملتان تو یہ اتنے آئے بیٹھے جی ایک حافظ صاحب نبی نے آئے نے خانگاہ شریف میں تیرا نام سجانا جا کے اس ابتدائی تاریف دا مقصد کہ اس طبکے جڑا اس لیے میرے سامنے بیٹھے نا احساس کمتری کا شکار رکھا جا رہا ہے اور انہوں طرفوں ذہنی طور فکری طور پر دبایا جا رہا ہے کہ یہ بچارے نکھٹو نے پاگل نے ڈنگر نے بے شعور نے کم کام نہیں لیکن میں تینوں مبارک مبارکباد دینا جو نظام فطرت نظام میں عقل قانون خداوندی قران حدیث شریت مطابق سمجھ عقل اگر نظر آدھی ہے تو اس طبقے نظر پی آئے اش او او جن تیرے پاک نبی دی سچائی سننے تین حدیث ل رب واہدہ لا شریق مولا نہ کوٹیاں ویخے نہ بنگلے ویکھے نہ کپڑے ویکھے نہ مال ویکھے نہ تے ویکھنا ہی دل لے. اللہ واہدہ لا شریق مولا سونا دعا کرو ساڈے نکمے دل اپنی بارگاہ گاہ قبولیت چ بخش کرم چ فرماوے میرے بارے جو تعریف تسان سنی ہے وہ ساری کوڑ ہے جو کسی پاس بدخوئی سنو وہ ساری سچ ہوئی نہ اس وقت تھانوں اللہ تبارک وطالت دے عذاب دے خوف دے بارے کچھ بیان کرے گا کیوں کہ حالات دنیا دے پر دے دن با دن عذاب دا شکنجا کسیا جا رہا اس عزبا تقاضا سی سڈے اندر خوف لیکن اس کے بار اکس ساڑے اندر اطمینان ہے اور امن ہے اصا اس لیے امن اور بالکل مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں سڈا یہ کتن ذہن نہیں رہا کہ یار کوئی اللہ تعالی دا عذاب ہے کوئی سڈے یار اصا کی کر رہے ہیں کہڑے پاسے جا رہے ہیں سن جبکہ ایسے حالات بن جان اسے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق نار اپنے عذاب دا معاملہ کرنا چاہتا اللہ تعالی عذاب تو محفوظ رکھنا چاہے ان خوف اتا فرما ہے اور جنانو عذاب اس مبتلا کرنا چاہے عذاب تو مطمئن ہو جاندے ہیں بے خوف ہو جاندے کلی طور سے اللہ تبارک و تعالی اداب توں بے خوفی کلی طور تے اور مطمئن رہنا ایک ہے اور جنہ عذاب دا خوف مولا تالا دا خوف زیادہ ہوئے گا اُنہ ایک ایمان بندے در گا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے خزانے کائنات تک جو بھی پہنچ دے نے رب سونے دے محبوب سرکار دے وسیلے پہنچتے نے تاں تے رحمت اللہ عالمی نے رحمت المین صلی اللہ تعالی وسلم یعنی جڑے اللہ عالمین تک رحمت پہنچن دے رئیے نے وجود تو لے کے جو دیگر کوئی نعمت بولی جا سکتی اتوں تک او رحمت المی اللہ تبارک و تعالی جنہ جان دے نے جننا پشان دے نے اس دے باوجود اللہ تعالی دے عذاب او مطمئن نہیں ہوئے پر خوف رہن ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود فرمان دینے انا اعلمکم باللہ وا انا اخشاکم لللہ سارا نالو میں اللہ تعالی نو زیادہ جاننا وا ایمان دسو سنگیو کوئی نبی پاک جنہ اللہ تعالی جاند نہیں تسان سارا لالوں میں اللہ تعالی تو زیادہ ڈرنا وا اور سنو ایک خوف ایک خشیت دونوں فرق کے اردو مانا دونوں کا خوف کر دیا خشیت کا بھی تے خوف دا بھی لیکن فرق امامہ لکھیا ہے خوف خوف آم خشیت خاص خشیت اس خوف نو آخدی جہا خوف حیبت نال پیدا ہوئے یعنی خوف بما حیبت ہوئے تے خشیت تے اور خوف جہا ہے وہ حبت تو خالی بھی ہو سکتا ہے خوف حبت کے نام بھی ہو سکتا ہے لیکن خشیات خاص ہے اللہ تعالی دے محبوب خالی نہیں سن دے اللہ دی عظمت عزمت جلال دی حبت لال دے سن وہ خوف سی آپ اہی وہ حبت کا خوف سی نا کہ کھلوے نے مسلح شریف تھے تورمت متکا ہو قدمہ شریفوں ورم آ ہاں اوہی او جیفے او کہ عائشہ اما ایشا سدھی کرالا نہ فرماندیاں نے محبوبے خدا دے مسلے پاک ن جو ہاتھ لگا ہے تو انج لگا جی میں پانی رڑیا پیا میں پوچھا یا رسول اللہ اللہ کدم منبے کو مات آخر یہ شانت جناب جناب پھر انہیں گریہ زاری رونا کیوں دے جے فرمایا فلاح کون آپن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنا شکر گزار بندہ نہ بنا کی مطلب کہ اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکور رب دے اب شکور بنے کیوں جو جانتے سن اس کی ہوں ویخو نبی پاک نے کی بو فرمایا ہے جو تے نالوں میں اللہ نو زیادہ جاننا وا ہاں تو یہ فرمایا ہے جو تسان نالوں میں زیادہ ڈرنا وا ہاں کوئی نبی اللہ تعالی تو اتنا خوف نہیں رکھتا جن رب کا حبیب رکھد ہوں میں تھوڑے تو پوچھنا سنگیو اللہ تعالی دی شان رحمانی تحیمی نبی پاک جانے آئے اینا جانے کسی جانے بھی اتنا نہیں جانن دے باوجود رحمان رحیم نو جانن دے باوجود فرمند نے میں تسان سارا زیادہ ڈرنا وا میری گال نہیں سمجھے تو س جان دے کنو پہنے نے رحمان رحیم, رحیم, رحیم فرما دے پہنے نے سارا نالوں میں زیادہ ڈرنا وا اس رحمان تے رحیم تو یہ مطلب یہ نکلیا جو رب دی رحمت نو جاننا جنہ کوئی زیادہ جانے گا انہیں یہ مطلب نہیں ہونا کہ بے خوف ہو کوئی زیادہ جانے گا اتنا زیادہ پر خوف ہو جاوے گا بے خوف نہیں ہوگا کافر ہوں جے مطمئن کافر کلی طور اللہ کے آداب تو بے خوف ہوں ابو نو کافر نو خوف ہے ایمان وال دسو اللہ تعالیٰ کا بش نا اگلے دن تقریر کر رہا تھا میں نڑے اللہ تعالی نو کافر اللہ تعالیٰ نو. جاندا تے ہے کہ رب ہے, ہے، پتہ تو انہوں نے ہے کہ خالق ہے. لیکن کن کا فراہ تو ہیں ایک بندہ آتا ہاں جی ڈر ہے مول صاحب سے میرے نال بیٹھا آ ڈر میں سدکے جا کیسا عجیب ڈرنا ہونا کہ یا اللہ تین منگا نہیں بہت ڈرنا تیر منہ تینوں آیا نہیں میں تیرے تو بڑا ہی ڈرنا کافر سگیو رب تو ڈردا <قع> نہیں ہوں میری گلجو کرسے ہے رحمت المین اور فرماندے پہن میں سارا رابط تو زیادہ ڈرنا وا ایک پاس ہے ابو جال بوش کافر وہ تھڈو ڈرد کوئی نہیں ہوں جا بندہ جنا زیادہ اللہ تعالی تو بے خوف ہوے گا وہ کڑے پاس ہوا کافراں ہے یا رحمت تلے لال امین والے پاس جنا کسی دا خوف بدتا جان بار بارگاہ رسالت دے نیڑے ہوں جانتا کر کے کوئی ولی بے خوف ہو کے نہیں بنے دے خوف یعنی اشکو محبت دیا پیگا جنہیں پا چڑیا ناشک جنا اپنے آپ فلاں کر دیتا ہے کسم خدا کرکیا نا جدو بے نیادی تاپرواہی کا تصور انہوں آ جا پھر دے خوف دی حد نہیں رہی المان او بین ال خوف امید تے خوف دے درمیان اچراندہ ایمان اور سنگی اور ساڈی صورت حالے ہوئے کہ اسانس دن بعد دن ظلم بھی اخیر کرنے آ پایا اپنے آپ تے لیکن مطمئن ہو کے تے سمجھنے پایا جی اسا رحمت اللہ آل دی جو امتاں تے سانو پھر ڈرن دک کادا اے گل سانو ف فکر کیوں ڈر؟ کہ خوف کا ہوسا نتیجہ یہ کٹی بیٹھے ہاں نبی پاک کے پا فرماند نے میں زیادہ جاننا رحمان رحیم تے زیادہ ڈرنا وا تو جو نبی پاک دی رحمت نو جانے تو رب نو رحمان رحیم جانے اسا الٹو کھلوتے ہیں اصا کی نتیجہ کھیا ہے کہ رحمان رحیم ہے تو اے رحمت اللہ لال نے کو ڈرن کی لوڑے اسا نتیجہ نتیجا یہ کٹیا بئیمانی کا اس مقام نو حاصل فرمایا کہ میں رحمان رحیم نو نیادہ جاننا اس تو زیادہ ڈرنا وا تو سارا اسا کی نتیجہ کڈیا ہے کہ جی جدو ہویا جو رحمان رحیم تو رحمت الال امی مڑ سانو کو ڈرن دی لوڑ ہے اسان جو مرضی کریے ظہوری سان ڈر دا ساری نسبت لاسانی مرہوم فوت ہوگا اللہ مغفرت فرما میں مولانا نال گل مولا کر رہا سا کہ کدی او دور سی اس عظیم ذات دے بندیاں دے خادم دے کتیاں دی وی لوگ تازیم کرتے س ذات بندے بندیا خام دی درد کتیا شیخ سادی شرای ورگے فرماندے نے یک جان چک دے سادی مسکین کے دو سد جان سازم مدا سگے دربان محمد جو محمد پاک دے دربان دا اگو کتا اس کتے دو, اتے سادی دو جانا اپنیا قربان کر یک جان چک ند سادی مسکی کے دو سد جان سازم مدد سگے دربان محمد لیکن اجلی اسے بے خوفی دا نتیجہ ہے کہ خود اسے محبوب دا نام تے خود اسے رب دا نام اسے مالک دا جے دے محبوب دے دربان دے کتوں دے اتنے ولی قربان ہوں سن اج اسے رب العالمین امین تو اسے محبوب رحمت دے مبارک نام گلیا رل دے کدی کتے تے جان قربان ہوتی سی کدی تھڈو خود ذات کے نام تھلے پے ہوں اچھا فرق کی انہوں پوچھو دن آن دے سن اسان بخشی گئے تے بڑی تاجب ہو گئی بڑی حیرت دی گالو گل گی مولا اسا بخشی جائیے جو با حضور سیدنا سوس پاک میران کابے کا تواف کر کے آخ مولا ابدل کادر جیلانی بخشی چے بڑی حیرت دی گل ہے تو جے نہ بخشے تو نبی چیک کری تیری مخلوق میں شرمسارت نہ ہوا ادب اس درجے کا جب پہنچ ساڈے تصورات بھی نہیں ہو سکتی خوف اس درجے کا جو میں بخش آنا نہیں ہوں تو نبی تے کر چھوڑی میں اہم ہوا تے چنگا شرمسارت نہ ہوا جو اتھے میرے نعرے نا وجد تھانے اتے ابدل کادر فڑا کھڑا ادھر بے ادبی گستاخی اخیر سڈے ارس جل جلسے اشتہار تو بغیر نہ بنن اشتہار نالیا میں فتاوا ہاں تفسیر ساوی قبلہ ہاشیہ جلا لین اندر اگلے دن سب ہسما ربے کل آلہ اس سورت واقعہ د ع مبارک دے تحت پڑے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالہ دا نام مبارک کسی ورکے ترکا تھلے ڈگیا ہے اور بندہ ویخ کے گزر گیا ہے کہ اللہ دا نام لکھیا لکھا ویخ لکھیا پیا ہے تو گزر گیا ہے کفر و کفر کفرو کفرو یہ ہاشیا ساوی تفسیر جلالین دا لینا عام مدرسین مدر علماء کو موجود کو لیکن جد اتے نے گزر جنگ ہاں جی نہ دسنا کیوں کرنا جو نہیں <تصفح> وہ تو گستاخی کرا رہے نے نہ جی میں تینو تا مولا تالا فغل نال سنا رہا مش تربیت دتی میں سمجھنا قسم خدا دی کر کے آنا ایک جلسہ نہ ہوے بھائی سارے جلسے مک جان تو محمد پاک سونے دا نام تو ان دے مالک دا نام زمین تے مسلمان ڈبیا پھر تر پائے گے سارا گل تو ساری ادبت کھڑی پتہ نہیں کن خدا کا کار سڈے پینا صرف انہوں گستاخیاں دا جڑا اللہ رسول دے نام تھلے نا میں بیان نہیں کر سکتا قسم خدا کی کرکان میں میرے کو پوچھو نا میں مان میں ساری دنیا دے بندے سات ساتھ وار آگے سٹ کے ساڑا نا اپنے آپ کروڑ وارا ساڑ چھوڑا مینو اے جرم تھوڑا لگتا ہے محمد اربی نام مبارک میں تھلے نو جان لگنا صرف یہ جرم بڑا لگتا یہ مثال درنا وا پیا کسمیا پیا نہیں بس سمجھے اتو اتو بیٹھا نہ دلوں پیا لیکن کی کریے مجبور ہے غرض سجنا پور امن ہون دی خیرے ساڑی اس دے اندر کنے بوتا کردار ادا کیتا ہے سانو بے خوف بڑاوانے چا مطمئن رکھنے چا اور امن رکھنے چا نہ درے آجے درن دی لوڑ کوئی نہیں اصحا جنتی ہے شبرات آگئی ہے تے سارے انو بخشوا کے اٹھ کھلوتا ہے جلسہ یارمیدہ چاہ کیتا ہے اس تے خیر کھوا کے سارے انو بخشوا کے اٹھا کھلوتا ہے بہت مہربانیاں کی جڑے دیزن سن ہاکموتے ہے ہی سن نہ انہوں نے ایک پاسے رکھو رہ دیا کسر سڈے پیرا نام نہاد مقرر کٹ دیا تیسرا طبقہ نات خواہ کا نا کلام سنو ते बंदा रब न इंज समझन लग पि मेरे डेरे का मिरासी मैं कसमिया पेगैरता दकरीर सुन के तसा नाता सुन के उठो ना इंज लगद रब किसी के डेरे दे का मिरासी है जेवे चावा के घर छे रब कौन है जड़ा सू आखे कुछ सामू फड़े सामू आजाद दे है कौन हूं इमान दस जड़ा वालिम इस हद तक शेर बोले इस हद तक के सोने कहना ओ गुनागारो अज ना किधरे संग जाया जे डंग दस दना वा वेखी रब दे रंग जाया जे मैं अज रब सामने हो के सामने होके प्यार दहाड़े पावन लगा ओ भी मेरे न्यार करेगा तुसा भी कोलो दी लंग जाया जे مخلو <l upgrading> <sushiIF hai light> خدا دی ایک بکوا سن کے نافر شاہ قوم ہے جی ہاں تر کلام شاکر شجا بادی دا نافر شاہ تھوڑنا ہاں جی تیرے نزدیک ہونی امام گزالی ہوئی رہ گئے جنہ اپنے ناپ دی خبر نہیں دین دی خبر نہیں اللہ رسول دی خبر نہیں تیرے نزدیک شہر نے او تینو کلام سنا تننا پیسے دینا ایمان دینا دونیں دے کٹور پیسے بھی دیتے ایمان بھی دتا تیرے سودے کرن تو سدکے وا سادہ مسلمان دونوں پاسوں گھاٹا آپ پیسے جو دے سن تو ایمان سے لینا چاہیے سر تو تی پیسے بھی داں کچھ ہے جدو سی جدو گئے اے بھی خالی نہ جیب کل چک جدو آئے سا جیب بھی پری سی تے دل بھی کچھ نہ کچھ ہے سی جدو گیا واہ صدقے کے جا بولیا میں تقریر جدو کرا نا جی اللہ تعالی دے فضل نال میں نہ نا جلسے کرا نو راضی کرنا ہوں نہ سنن والیا میں سی گل کروں میری تقریر تکریر کراستے جس بندے ٹل لایا نا مندوریاں لائے اجازت لائے ادھر ادھروں میں تقریر تے بیٹھا گا پام وہ میرے راضی ہواراض ہو نہیں ویخنا او اگلا جلسہ گا کہ نہیں میں جدو تقریر کرنا نا یہ آخری جلسہ سمجھ کے کرنا ب سی گل پہلا بھی سمجھو تے آخری بھی سمجھو جو کہنا کہ اللہ اللہ خاصل کپڑا پاؤ موڈے لو جاؤ میں اس نال کرنا ہاں جس بندے تکریر کرا یا کسی نو راضی کرن کی سوچی نہ وہ اللہ رسول ناراض کر بیندے میں کسمیا پی رب رسول آدھے نہیں ہو سکتے ہاں اور گل ہے جاوا جی تو سنن والے مومن ہو من جدو اللہ رسول راضی کرنے کی گل ہو جائے ازمائی یہ راضی نا. ہو جاندے نا. نال جہیا سڈے اساں بے خوف ہوئے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا جنت بھی پکی تے امن بھی پکا رحمت پکی بش ختم اچھا یہ نہ سمجھیا جو اس کلمے دیتے بڑے حقوق نے سانو یہ اگو کسے نہیں دسیا اگر حقوق کلمہ دے مارے کلما دار پھر یہ کلمہ چھڑاو کی بجائے فسا وے گا کلمے کا مطلب نہیں کہ پڑھیں تو قید تو آزاد ہو جا کلمے دا مطلب یہ تے ہوں پہلو آزاد سن فس گیا پہلو آزاد س دنیا سجل و جنت ال دنیا مومن واسطے قید خان ہے کافر واسطے جنت کی مطلب جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوے گی جیل تے قید دے اندر کئی خواہشاں سینے اٹھیاں رہ جیا نہیں ہوں دیا. نبی پاک تشمیہ فرمایا ہے جا مطلب مومن دنیا دے اندر قیدیاں وانگو اپنی خواہشات پوریا نہیں کردا جویں قیدی پا بند بیٹھا ہے. کئی اٹھدیا تو پھر دب ج مو پھر دبا چڈ ادھر ادھر فیل ماتے پٹھے پاسے قدم اٹھ جی فسیا آزادی خواہش دبا چڈ کافر اس دنیا دن او دی ہے جنت کی مطلب دے اندر آزادی ہوئے گی جو چاہے گا تیرا نفس رب اسے ویلے حاضر کر دے گا کافر <سؤال> دنیا چا آپ نو اپنی خواہشات نو آزاد رکھ دے مومن پابند تے قید رکھ دے ہوں رب اگلے جہان نو اس دی جزا بڑا ہے انہیں جزا عمل دی مطابقت نال دینی ہے کہ میں علاج بھی زد ہی نا سزا بھی زد جزا بھی زد انہیں کرنی ہے کس طرح کہ کافر اتنے رہا آزاد جہان سزا ملے گی انج اج پابند اتے خواہشات چھڈیا اتے ایک نہیں پوری ہونی پانی منگے گا تو ابلتا خون تے پیپ پیوے گا کھانا طلب کرے گا تو اتے پیا ہوں ڈنڈا تھور اگ کا درخت کنڈیا والا انہوں کھا کی خاطر پیش پیا ہوں تام مرد سردہ کوئی ایک خواہش نہیں پوری پی مومن اتے خواہشات مارد رسا کرد پابند ہن رب سونے نے اس دی زد کے نال اسنی تھے کیا متالے دن اس, دی مخ... اس دی خلاف جگہ کہ پابند رکھے ابے آزاد تو تمنا کر ایسا ہر شہ حاضر کر دے گا توجہ رجیندیا بولو سبہ حضور پاک نے فرمان دا یہ ہوئی مطلب جی انشاءاللہ اللہ عزیز میرا دل آکھ دے اور جن مطلب پیش کرو گے ان سو سوالات سامنے گے میں خود بھی اس حدیش بڑے عرصے تو پڑھ رہا اس حدیث کا مطلب بڑی کتاب ویخیا لیکن الحمدللہ للہ مطالب ہیں کوئی نہ کوئی اعتراض وارد ہو ہوں یہ مطلب ایسا ہے جڑا صاف شفاف ہے इससे कोई इतराज वारद नहीं होगा हां मोमिन सुन मोमिन खुशहाली देर का फिर तंग दस्ती वेचे, ते फिर भी का फिर उस हाल च समझ दुनिया अपनी नन्नत बनाई खड़ा है مومن اس حالت اپنی دنیا نیدخانہ بڑائی کڑا کیوں جو کافر تنگ دست جے رہ تو اپنی خواہشات شریعت دی نت نہیں پائی پھر بھی ریا پابندی تقدیر بخ پہ مار دی سنا توجہ نہیں فرمائی ہے یارا آن تقدیر پہ بخ مار دی لیکن اس حال دے اندر بھی اسنا مراد نتھ نہیں پائی خیشات ہوں دی اے ہوئی نے میں آ جاوے کوئی شاید نہ بیکھا نہ حلال بیکھا نہ حرام بیکھا وہی مومن جے ہووے خوشحال تے مومن اس حال دے اندر بھی غب وحدہولا شریک دی شریعت دی ہوں بے قیدے چا وہی آوے تے شریعت دے نال آوے جاوے تے شریعت دے نال جاوے, جاوے تاں او دی خوشحالی ویچ بھی قیدے اے دی تنگ دستی بھی جنت اس خوشحال حضرت اسمان گنی ورگے جنت ملنی ہے کئی کافر دکھے سڑے دنیا جہنم لے شرید چلنے سن اس نام اراد ارادے شریعدیا حداں تروڑے سن سماجی نے کوئی نہ جلو سبھا اللہ اس واسطے سجڑو اس, اس مفووم ان انشاءاللہ اللہ کوئی سوال کوئی اعتراض کوئی رد و کدا وارد نہیں ہونی ان انشاءاللہ العزیز صاف شفاف ہے. توجہ ہے کوئی نہ رجینا بولو سبحان اللہ سجنا اصا سمجھا کلمہ پڑے آتے چھٹ گیا کلما تو پڑھ کے بند ہونا کلما کوٹ پڑیا اے نہیں بھی کوٹ تو باہر نکل جان میں تینوں نبی دعالم صلی اللہ تعالی وسلم دی فرمان ہے علی شان دی روشنی حضور دے فرمان دی کیونکہ میری تقریر تین چیزاں مبنی ہوں قرآن حدیث مشاہدہ مشاہدہ اے بڑی, بڑی دلیل تا کر کے بندے آدھے یار جی گل کر دل من گل صحیح ہے کیونکہ ہوں جو مشاہدے کی زمانے دے وچو ہی تے ویخ کے میں کر رہا ہوں جہی سارے آن دے سامنے ہڈ ورتی تے روزانہ ہوں تے او گل سامنے آوے تے کیوں نہ منیا اگلا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناڑی حدیث, رسول اللہ اللہ اللہ حدیث پاک دی بھارت بھی پڑھنا پھر ان کا مطلب بیان کرنا کر چھوڑا ذرا جیندیا بولو سبحان اللہ امام اس نے اپنی سنعدال اس حدیث نقل فرمایا تو طریقہ محمدیہ دے اندر امام برکوی محمد آفندی نے اور امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ عزواجر دے اندر حدیث پاک دی روایت کرنا لے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما اللہ تزالو کلمت لا الہ الا اللہ علیہ اللہ, علیہ اللہ تن فو من کال ہاوتر دوم الاب نک مت مالم یست بے حق کالو یارس وملستاف بے حقا کال نظر ال اب دو محاسلہ فلا یون کرو ولا یو گی رو میرے پاک مدینے دے دے صحابی حضرت فرما نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا الما پڑھ والیا نفا روے گا فائدہ دتی رکھے گا انہوں تو عذاب رب دی ناراضگی دور کی رکھے گا لیکن جب تک اس دے حق نولا نہیں سمجھ گے اس کلمی دے حق نلکا نہیں سمجھ گے یار سولہ اس کلمے کا اس کلمے دے حق نولا سمجھ کی جناب نے جو فرمایا جنہ چیر اس قلمے دے حق نو حولا نہیں سمجھ گے ان چیری کلما نو عذاب تو بچائی رکھے گا رب واہدہ الاج شریک مولا نو نفع نفا رکھے گا اس کلمے دے حق نو حولا سمجھن دا مطلب کیمدار نے فرمایا نہ رل اب دو مہا سی اللہ فلا یون کرو ولا یغیرو پاک سرکار نے فرمایا حق نو ہولہ سمجھ کا مطلب جو مسلمان کل میں والا اللہ د نافرمانیاں ویخ گا گنا گا رب دفے کم ویخ گا تے فر کی کرے گا فلا یون کرو ولا یغیرو نہ دل دے انکار کرے گا نہ دلوں انکار کرے گا نہ ہاتھ نال بدل کوشش کرے گا نا زبان نال بدلن دی کوشش کرے گا جدو ان کارتے تبدیلی نہیں کرنگے اس لئے کلمے دا حق کے نا حولہ سمجھ لینے جدو حولہ سمجھا گیا پھر اے ہوئی کلمہ انہا نو نا رب دے عذاب تو بچاوے گا نا رب دی نرازگی تے غذاب تو بچاوے گا تے نا رب وحدہ اولا شریک دا اے کلمہ انہا نو پھر فیدہ دے گا یہ کی سنائیے بولو بولو ذرا ایمان نہ یہ فرمان ہے یہ لیا جی سن لیا جی یہ سچ کوئی نہ شاقر شاکر بادی دا کلام نہیں مستفا دا کلام یہ ہوئی تو نور دور ہویا ہوا اب ایمان بنیا برباد ہویا کوئی بلا تک نہیں پہنچ سکتا آپ درس حدیث پڑھا رہے ہیں دلی اندر انگریز جا کھلوتے انہیں اٹھو قوم ن مار کے تھے تک پہنچ گئے شیخ ابد نے جواب دیتا ساڈی قوم نہ آخ انگریز دلی فتح کر کے شیخ عبدل عزیز نے ہے سرجا کھلوتا काम मार के आए खड़िया फता करके मुहद्दस जवाब दिता है नाक। ए नहीं। ए ता पहुंचे खड़े जे جل کسم خدا کی کرکیا نہ کلندر اقبال لاہور ہی فرم من دکھ لاہو کا نہ آ جڑا ہرم دلچ جانور پہنچ جاوے ہرم کی حدود شکار ہون تو محفوظ ہو ج مرے دارا سمجھ ہر محمد پاک کوئی شکاری شکار نہیں کرم سن میرے کملی لالے دے یار اس حرم اندر داخل ہو گئے کوئی لگا فرد ملک شام اندر کوئی نہیں بگاڑ سکتا لکھ شکاری سن دے بچے میں بگاڑ جو سایہ مستفا کریم قرآن حدیث در سی، حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ سنا وا گل راجی دہل سبحان اللہ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے زمانہ اقدس دے اندر مدینہ شریف دی زمین ہلی زل آیا نقصان کوئی نہیں ہویا خالی زمین ہلی حضرت عمر بن خطاب پیر ہے فرماندے نے ہلدی کیوں ہے امر کہڑا انصاف تیرے دے نہیں کیتا زمین تو پیر وجہ اتھی زمین کھلو گئی بو زمین پیر نہ پشان دی جہاں مولا کہنا دا حکم پھا بادشاہ زمین کھلو گئی حضرت عمر نے مدینے والے لکان فرمایا ما اصر ما آس تم ان آؤ لا اسا کے حضرت عمر نے فرمایا ہوا ایڈا چھیتی اڈا چیتی کہڑا کم کر لیا جی جی دنال زمین ہل پی کی مطلب اص نوی صحابا اثر صحابہ موجود ہے نبی شریعت خلاف کم کہ کی جی زمین ہل پی ہے عمر نے فرمایا میں عادت میں ساکن کن گیا جے جی ہوں زمین پھر اے ہل عمر امر تو بھی کٹے نہیں رہے گا حکومت چھوڑ کے تر جائے گا بول بول ہے سبحان اللہ کی کی سندا کی کی سندا بسے جو ایک کم شریعت خلاف جو ہوا تو مدینے دی دھرتی ہل پہی جتے رابد حبیب بسے جو رب جلال نہ ہوں دا، و میرا حبیب ہی ہوسان بھی خلاف چلو توجہ نہیں فرمائی ہے میرے حبیب دے ہوں جس محبوب دلاف میں نہ چلنا توجہ نہیں فرمائی ہے تو تا اتحاف شاید المتقین دے اندر امام سید مرتضی ربیدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک سندلال اے روایت دے الفاظ این نقل فرمائے کہ قیامت تالے دن رب وحدہو لا شریک اپنے حبیب نو فرماوے گا جدو محبوب نے فجدہ سار مبارک رکھنا ہے نا تو رب فرمانے عرفہ راسہ کا محبوبہ چک و اپنا پھر مبارک سال تو تا تو سوال کر تیرا سوال منیا جاوے گا اطاعت کیتی جاوے گی تر سوالی نہیں ہونی آم روایت الفاظ ہیں روایت ہے سال تو چاہے سال توتا اتاحا یوتی ہوئے تا ہوبیبا رب نو جلال نہ ہوئے وہ کیڑیا تو مروت سہے کہڑے کم دے میں رب ہو کے خالق ہو کے میرا محبوب سوال کرے کھڑے میں نہ تو محتاج آ میں بے لوڑ ہو کے نہ موڑا محتاج ہو کے لکھا موڑی کھڑا ہے حال زمین نہ ہلاو میں نہیں فرمائی نبی پاک دے صحابہ سن بخاری دی حدیث سے سنا وا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ لڑی جاوے گی پھر پوچھا جاوے گا کہ نبی کا صحابی کوئی جنگ جاوے گا ہاں फरमाया बरकत न जंग फतह हो जाएगी आ, आ, आ, आ। मन दखल का ना मेना फिर फरमाया फिर मुद्दत तो बाद जंग लड़ीचनी फिर पूछा जाएगा ओ नबी पाग दे सहाबी नेखण आला कोई बेचा है जी है फरमाया फिर उन्हों वजह जंग फतह हो जा फिर मुद्दत बाद जंग लड़ीचणी پھر پچھا جائے گا یار جنگ دے اندر کوئے جا ہے جننے حضور دے ویکھانا لے نوں پھر ویکھیا ہو پتہ لگے گا ہاں ہے ہاں فرمایا ہوں دی وجہنا لے پھر جنگ فتح ہو جانی ہے لوگ کی تے نام مراد کوئی آج کل بے وکوف اترے اٹھے پھر دنے ہاں جی جے سمت تباہ ہونا ہوئے نبی دی ذات دے بارے جھگڑے کر دی کہ انہوں نے پتہ ہے اے شان ہے سی کہ نہیں سی مراد آدھا دے کول دے تکڑی وٹا ہے اص پیر امام شاہ شان نہیں تول سکتے سارے ملا میرے ورگے کٹے ہو جان نا سارے شاہ تے محدث اپنے زمانے کے اخیندے ایک اللہ دے ولی کی شان نہیں تول سکدے پتہ نہیں کتنے مقام تسو کتنے جا ہاتھ پایا نہ برباد جو ہونا ہو سان چکر اندازہ لگانے گلہ کردینے جو نبی دنفل بلا ہے کہ کئی کوئی اندازہ ہے کوئی اندازہ کوئی نا میں کہے ظالمہ محبوبنو ویکھا نالا جانگیچ کھلوتا ہے تو بلا دفع ہو گئی شکست بلا نہیں زلط بلا نہیں نری رسوائی ہیک وچ کھلوتا ہے تو جانگ ہے پھر انو ویکھا نالا کھلوتا ہے پھر بلا تال گئی فیر کو وے خڑا خڑا تل جی پھرا تیار بلا پکل دیے من رو ماں ویکھ دے رہے ویکن ویکھ دے رہے ویکن ویکھ دے رہے وہ حبیب خدا تا بول بول رہا سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ اور حدیث بخاری شریف باہر نہیں مکسمیا پیار یہ بخاری شریف دی حدیث ہے لیکن یہ سمجھ ہاں جی آران حدیث اس لیے پلہ فڑا ہے جسے جی بندہ کسے اللہ دے درویش دا پلا ف نہیں تے قرآن حدیث آتا پر دفے ہو بھئی میں جو امام ابد ال بہب شارانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب کشفل گما شریف پڑھیا وہ فرما دے قرآن حدیث ہو بندہ سمجھ سکتا ہے جن کی نگاہ ہوئے سونا تو مٹی برابر ہو گئے سونا تے اللہ اکبر ہوں تو اسان تھڈو مٹی نونے واگ چٹی کھڑے ہوں تو سانو بھی لبنا اتو آخر اس محبوب دا کلام ہے جیڑا فرماندہ ہے مالے یا ولی الدنیا فرماندہ میرا دنیا نال کوئی تعلق نہیں دنیا دا میرا نال کوئی نہیں میں فرماندہ آئے میں آئے میں میں ایک درخت دے تھلے مسافر گرمی ویلے لے بیٹھ جاندہ ہے چھان لیندہ تے ٹور جاندہ ہے فرماندہ میں تے دنیا چے ست رہی کلندر اقبال فرماندہ ہے آئے میں نبی پاک دے بولتے غور کر حضور فرماندہ نے یہ لائی من دنیا کم پاو کلندر آلن ترما نبی فرمایا جو دیا تواڈی دنیا دنیا کم تھیا چیزاں کچھ گیڑ کہہلور نے سنایاں وہ مین محبوب بنا دیا گئیاں نے دی محبت میرے دیتی گئی دنیا اقبال ہے مرے اس دنیا لفظ دے غور کر نبی دسے آئی میں دنیا پر دنیا دا نہیں ہاں میں دنیا چ دنیا کم دنیا تھوڑی تصا دنیا دے اتھا ہو دنیا کچو چیلا دا بار سفا سفار سن لو سی رن جین سیار سبھا दादी बाजी दी झाके मांगे तो रे वाह दोहरे हो चल्लू लल छोड़ी रे हे दिल पत्थर दी बोल रे तकान थी مل مل <głos> جد تے مل مل چھوڑ تے جیڑا تے مال مل مرید نہ تے مل مل آئے وہ نری پیر کا دا. آ. آ. آ. آ. جیڑا دنیا دا ذکر تے دنیا تو نفرت اس واسطے دنیا تو نفرت کی دنیا نو آخ رکھے اس واسطے نا جو کچھ ہو رکھا پاک تے دو دے صحابہ دنیا کی حقیقت جو پچھاڑی ہے نا نبی پاک فرما دے سر آرے نل اشیا کما جا مولا <سطور> جیویں چیزاں ہیں انہاں دی جو حقیقت مینو تو او سن جدو دنیا چیزاں دی حقیقت وی جاوے نا تو پھر دنیا کچھ نہیں پھر کوئی شا نہیں میں مثال دے کے سمجھانا سمجھا چھوڑا <laughs> <laughs> <laughs> رجی بول اللہ ادھر ویکو دنیا تسان کہہ آ کپاس دنیا منجی دنیا اے فصلہ دنیا تے تھوڑا جا پیچھے جا اے بیج بیج زمین چ निकलिया निकलिया जदों तेरे सामने आया है। एस तो पिछे जाएं, ते इस पिछे जावे तो इसका की वजूद इस अगे आवे तो फिर की वजूद ए जे अगे आवे उन तो उनकी इंतिहा पिछे जावे तोी एवजो नहीं फरबाई उस कुदरत वाले ने अपने फेल न اسباب کی کسرت کے لکایا کہ پانی پانی جب نہ ہو سبزہ نہیں اگتا رب دسے یہ مٹی نہیں اگر مٹی تو یہ سارا کچھ بنتا جب فصل ہزار من چکنا تھے تے ٹوئے ہوں کھے ہوں ہر فصل چکن تو بعد کڈے ہوں پتا نہیں کیدے کیدے کیدے، پر کڈے کدی نہیں ویخے نہیں زمین اوے کی اوتے رہی اس کاریگر نے کی کیا کمال وخایا ہے کہ پانی نگ چا چڑھایا پانی دلائم تطیف لطیف پانی نرم تو لطیف شہ دری انگلی داخل ہو ਜਾਵੇ لیکن درخت تیری انگلی کٹ چھوڑے تیری ہڈی کٹ چھوڑے اس سختی اس نرمی داری گرے ہے ہوں اس پانی نو رنگ چڑھایا ہے. पानी वजूद चाया तो सामने फसलां सामने दरख्त नहीं सामने बंदे नहीं वजह अलना मिनल माय कुलय इन हज हर जिंदगी वाली चीज असा पानी तो पैदा की हू जानी तक पहुंचे तो कोई हकीकत सामने नजर आने वाली नई हूं रे पानी ہوں کی پانی کی دسو پانی کی حقیقت سائنسدان کٹھے کرو پانی بن جا کٹھی ہوا آخو گے پانی ہا آخو گے انہوں دون چوکی نو آخو گے حقیقت دنیا کی پانی ابالنے ہا بنتا نہیں بننا ہا کھی ہو न जाता हवा हवा कट्ठी होवे तो पानी हूं किनू आखोगे हवा नी आखोगे पानी हवा आखो आखोगे ना दो चुकी आखोगे हकीकत दुनिया की की पानी उबाल लिया हवा बनता नहीं बनता तो हवा कट्ठी होने वो शीशिया तो की डिगद्धा वो पानी कितों आवा तो आंधी तू इन समझ तू समझ शीशे कर फूक दे फूका कटा हों तो उन्दे ते नमी आ जा हवा पानी पा हवा हूं कि आखेगा झलोरकेगा क्यों सोने एवं परदे पाई आ ہر سورت بچ آو یار کر لکھو ہر سورت بچ آو <laughs> <آلدال! آلدال! laughs> یار دے آمن دا مطلب یہ نہیں جو رب آیا رب سات <laughs> متلق اللہ سدکے جا نہ کوئی ویخ نہ ہے غیب ضرورت جو ظاہر فیل اے جو بات سفت اے جو بات ہے او ذات سمجھ جو نہیں فرمائی آرف لوگ فیل تس نے پیشہ کسے کی پہنچنا میں ایک امام قصری دی کتاب لیاں دیا شواب والیمان انہاں فرمایا کسی دی جرت نہیں ایرے طاقت نہیں جو رب دی صفات دی حقائق نو پہنچے آہ آرے فرح تے افال تے صفات دے ویچ جو گم ہوندے نے حقیقت لبے کی حابد ہوے تے لبے لا محدود رو کی لبنا توجہ نہیں فرمائیے کر کے حضرت صدیق اکبر فرماند نے درا کن رب نا رہ جانا محنت کر کر تھک کے آخنا تویں کما سنا تا نفسے کا جی اپنی سنا کی سڈیا کے سمجھ چ نہیں آنے والا اس لیے سمجھ لو پا گیا توجو نہیں فرمائی آخہ ملا رجیے بولو سبحان ملا یہ بولا سائنسدان جڑا نا ہندانا ترابے پائی ہوندر والی بند ہو اتلی کھلی ہوتی ہر شہر کا اتلا حصہ ویگ سکتا پچھلا یہ حقیقت کا فیل نہیں ویک سکتا جد نہیں ویختا یہ دنیا چب جب دقیر نبی وہ دنیا ویخ کے نا دنیا خالب جانا کلندر لاہور فرما سنا واجی میرا مول سبھال لا لا کلندر فرما میں دریا کے کنارے چل رہا سر پھر رہا وا مستی کے اندر مینو خدر علیہ السلام تک مینو پوچھتے نہیں اکبال کی لبتا پھرنا سنسان سونے جنگل کے اندر کی لبا پھرنا بال میں کافر مومن دی پشان لبدا پھرنا وہ اکبال کافر مومن دی پچھان لبدا پھرنا یہ کوئی لبنا نہیں شاید مسیتمن گا مندر چاہ وقفہ چپ کر فرق تو در فرما نے میں دسا فرق جی ہزور دسو کا Oh wow wow بول بول سبحان اللہ <تصفح> اقبال فرماندہ مینو کدھر دسیا اقبال آ مومن دنیا گم نہیں ہوں کافر دنیا چم ہوں آفاق آفاق ظاہر کافر ظاہر گم میں مومن باطن گم چم ہے تو ظاہر دنیا گم ہوں اے فرق ہے. کی مطلب کافر مصنوعات کا آشق مومن سانے کا آشق فرق ہے میم ایک کنڈا چشتی قرآن تے تدبر تے غور تے فکر کی دعوت دائنسدان کر دے میں کیا چوڑا جہان دیا کھوتیا تیرے وڈیرے بھی بے وقوف سائنسدان دے تھی چگڑ متے لگا میں کہتا تینوں قرآن د لفظ توجہ آئی ہے اللہ کی فرماندائی انخت لا فلنا اللہ فرماندہ رات کے آنے جانے دن کے آنے جانے آنا جانا یہ ہے فیل اللہ نہیں یہ فیر اللہ نہیں فیل جو سامنے رات ظاہر دن ظاہر انہ دے آنے جانے اندر سڈا فیل ظاہر وہ منہ مخلوق جا رہا ہے آشقا سردار مارفت دا بادشاہ جلال رومی جلال رومی فرمے نے او مولانا جلال الدین رومی کے مفلوک کاشربو عبد میاں در سلام اقبال سانوں دعوت دیندا ہے آندا ہے رومی نوں پڑھ رومی نوں آندا رومی والا سوز لب علاج آ تے شریمی کہ سوز میں تیرا میرا آ تو اگریزر پیچھے کو پیارا ہر ویلے انہیں پوچھل مروڑی رکھنا وہ میں کہ بلا اس واسطے جو تاری پوچھلے پیا کلا اقبال فرمند ہے اور تیرے دل دماغ اگریزا منتر چلے پہ رومی پتو حکیم جڑا نا ہاتھ رکھد بہت پچھانے جڑی بیماری پشانے ہے علاج کردا ہے اصا بھی بماری پچھاڑی اقبال بھی سانو دس گیا حکیم سی تنباز قوم سی دس گیا میں پڑ رہا ہی آ جڑا مسلا ہی نا ان دل دماغ تھی جی اگریز چھایا کرنا ادھر ویک شوجہباد علاقے نے مخدوم اچ شریف والے میںلنے گیا میں نہ سنیا میں چلو غیر کرا بڑے بزرگ وڈیر سن بڑے الاد بھیرت کرنا جا بیٹھ بیٹھتا گیا نا تے سلام دعا ہوئی حدرت بیٹھے گئے تو پہلے تو شکل انہوں نے پیر پگاڑے آئی ات مچھا موہ چ پی جان تدرت تو خیر میں کہ چلو ظاہر تو بات چلو ویکھون بیٹھا گلہ شروع یہاں تو میرا رب کریمہ میرا ربا میرا ربا اوہ تے سہیں اندروں پھرول دا گیا تو اوہ تے چرچ سی اوہ بابا سید کی سی اوہ تے گرجہ سی ہاں جی اوہ تے کعبہ بچوں گرجہ خیر میں گلہ شروع ہو گئی ہے میں نوہ انگریز اسلامی روایات لے گئے وہ سارا کچھ گئے وہ عمل کر کے تے پہنچ گئے چلے وہ اقبال آدر تیری خرد پہ ہے فرنگیوں کا فسو انگریزی فسو آدھے منتر نو جادو نو انگریزی جادو تیر چلے میں اسمت کی گل کرا جب نبی دے خاندان کے گھر ڈاکا وجا پیا میں پیر جی بوتل ہوں سامنے رکھیا میں آخر پیر جی اسلامی روایات چوکے روایات لے گئے سچائی جھوٹ نہیں بول دے اللہ میں جی جیڑ مارے کلنٹن صدارت ہٹا دیا پیر جی سچے جی جی. نے آدھا جی ہاں میں آخیا جی وہ آدھے نے خدا ٹین نے تیرا نانا آخر خدا, خدا ایک. سیا میں پاسے چلیے کیونکہ سچے میں کیا اپنے نبی سچا مننا یا کوڑا آ سچا میں کیا آ کے کوڑا تو میں آخر تنا وہ سچے نے ہوں نانے تو بھی گیا नहीं, नहीं आखिर दुनियादारी दुनिया दुनिया तीसरी च मशूका चौथी वोटी इको राने मां भी है भैन भी है मशूका भी है वहटी भी है यार भी सारा कुछ दस ए सच एक कूड़े <laughs> وہ پیڑ ٹرک ترتے اڈتے جان بھائی یہ بالی کہڑا بت لگا میں سدب جدو ملے تو ادب کرنا ہاں کیونکہ نلام کرنا میں گوڈیا ہاتھ رکھنا کئی بچارے اسے بھول جی گوڈیا ہاتھ جو رکھی کڑا ہر جو آخان گے نہ سر ستی رکھنا یہ پتا کوئی نہیں نانے کی شریت نمجنا جب گل شریعت آئے گی سید پیچھے رکھ دینا شریعت جب گل آئے گی چشتی جرت رکھے گا حسین حسینت دی <سلام> لکھیا شریت ویم چھوٹے سیدھا کی جی حسین جیسے سید دا سر شریعت پیرہ تھلے گھوڑیا کے رول چھے موڑے سید اگے کڑے باغ دی مولی ایڈیا قدر والے پر رلبے نے شرید اگوں میں سد نو کی چشتی دی تے منا جد آشتی سرد کتے بھی جھک کے ملا گا پھر سجا سبق تیرے درد کتب تیرے گکڑے جڑے کاندڑی آم تم فتی رکادڑی ترے باندڑی آ میں باندڑی آمر لال ادنی متڑی خوشی شریعت, اے شریعت, اے شریعت, اے شریعت, اے شریعت اس دین دی عزمت نو سمجھے من دلفی حاضر دین فوار دی میں اگلے دن تقریر کر رہا خیرپور ٹامی شریف کے خدا بخش بندہ میری ملیا اس آخیا میں مرید پیر امام شاہ سرکار کا میں ان دی آخری عمر شریف بچپن سی میرا میں بڑے گور ویک کہ آپ دا سایہ مبارک ختم ہو گیا رب کا نورا سد کے جا قسم خدا دی میں گیا تقریر پیچھے ایک بیٹھا میں سر گل چکی سر سور دلاف تو فٹ پیچھوں بولیا ہو سک میں خلاف بولنا میں پتر تو فاضل اربی کیربی نہیں بنیا میں کتاب لدیش دی تاریخ و امام ابو نعیم محدث دی جنہ حلیت اللہ علیہ حضور لکھی حدیث دی کتاب المستخرج اللہ صحیح مسلم جنہا لکھی حدیث دی کتاب امام ابو نعیم دی تاریخ و دے آخری صفحے دے اتے اے حدیث پاک کے من داخلہ فی حاذ الدین فہوا عربیون جیڑا بندہ میرے اس دین عربیت داخل ہو جاوے گا جاو وہ عربیت مان کوئی ہے مطلب جیڑا دین آیا عربی بھی ہے اربیوں باہر غلام فرید خاجے وانگو عربی نہیں اجمی ہے سرکی ہے محمد عربی فرمایا اربی آخچا سبحان اللہ ہاں میرے سجنا غر لے کے غر گلہ ہوں دیاں جان تے لمیاں آوندیاں جان گیاں جنہاں چہر بیان ہونیاں رہن گیاں جدوں پیچھےوں سونا بب کر دے گئے بند ہو جانا ہے من سارا کو میں موضوع اپنے والا آواں گل اے پے کردا سانج منتر انگریزی چلیا خواجہ غلام فرید جو نبی پاک سرکار حقیقت دی اکھ جو کھلی ہے نا فرمایا دنیا شہی کوئی نہیں ایک موانا مفتی محمد انیف صاحب نے انہوں نے خواجہ صاحب شرح پیش فرمائی خط ایک خواجہ صاحب کا تو ندمر شروع کریے خواجہ شروع فرمایا حق موجود وجود جی حقیقت, حقیقت وجود دے دے لکھا حق موجود دے مطلب نہیںسے کھلے فیس کا آنند ہے حق ملحق موجود ملحق کوئی دے نہیں دے مطلب مطلب موجودہ سنو کاری گری رب دی جڑی وچ ہر ویلے ظاہر ہی نا کہنا تیج تو ان دا عاشق بنیں گا تے مومنیں تے مسنوعات جو سامنے ظاہر ایک کاری گری ایک کاری گری دے نال جو کچھ بنایا ہویا سعودہ ہے وہ اندائج سعودہ دا عاشق ہوں گا تے کافر ہیں تے جو وچوں کاری گری تے اوڑے ہنر دا عاشق ہوں گا نا تے پھر مومنیں ہونی مان دسو سائنسدان کا دا رخ ہو گیا مشرق نو مومن دا رخ ہو گیا مغرب نگرب آشرک آتاد بناو بنے اسان بھی تو مغرب, مغرب چھڈ کے تد پایا نا ہر سانو بھی پتا نہیں رب کی ہے خبر رکھ دیا نہیں تیل دیا ہیں دا جو پیا ساری قوم کا تیل نکل جرایا ہے توجہ نہیں فرمائی <laughs> تل کی خبر ہے پچھے خا لگتا پتا کوئی کسم خدا میں اس سیدھا حیران میں تیری کی گل کرا جب سد مخدوما دردار سد وہ آٹھا باقی کدا رونا رہا کیتا حضرت میں پیتی کبلا میں کچھ گلتی نا میری زیارت ہو گئی ہے مہربانی رکھا ہوا پیر صاحب میری اجازت دیو میں بوتل بھی نہیں پیتی تو تر پیا ایمان ہاں کیونکہ میں مڑے ایڈا انشک بھی نہیں بھئی اندر ایمان دیکھ لو ہاں جی میرے سجنہ میرے پاک نبی سرور فرمان رسول سنا تے گل مقام آگرہ توجہ لالبول سبحان اللہ حضور آقا نامدار سرکار دا فرمان سنایا جو دنیا کافر دا کیے کافر دی جنت مومن دا कैद खाना मोमे ने वह इ ख्याल रख दिया आंदा है ही कुछ है कोई नहीं फिर इसते फसद तन्नत बना पा इथे रुटे खोते आ गया ना वेंद हलाल ना वेंद हराम ना वेंद बाजी ना मंदा भणेवी ना वेंद माखी ना वेंद खा ना वेंद्र फुपी ना मां हां जी हो जो कुत्त्या जानवर वांगों ہاں جی بس سجنا ادھر ویخ رب کسی جانور جنت نکلنے رب جنر جنت جانور نکلنے جنت جانور, جانور جنت جان جب کے کسی خاص بندے کی قیدگی چ... چکاری ہے نا سال والے اسلام کی اونٹنی محمد اربی کا گدا مبارک ہے <تصفح> <tos> <مبارک آن> میرے آکا نامدار کی اونٹنی اے عام اوٹنی آتے عام جانور, اے جانور, اللہ ای جانور جا جو مولا جامی جامی سرکار شواہد ال نبوت لکھا ہے جو جدو یہ گدا ہزور یا رسول اللہ سڈے پیو ددے جڑے سن میرے انہوں سے حضرت ہوں سن تو اگوں ساری نسل جناب میں آ گیا کافر ہدو میرے سے بہن سن میں بدک بدک کے نا کنڈ بھرنے سکتا جد جانور ان کیارے جو ہر ایک سوال برداشت نہ کرے رب نہ جنت بھیجے گل تو ساری قید بول اللہ. اچھا میں سوال کرن لگا اے اللہ اولا شریک مولا ای جانور پیدا فرما دیتے ون سب نے فرمائے جان دو. کیوں بھائی حلال جانور تے تو میں تانے حرام کیوں پیدا کیتے نے <laughs> چلو ہلال تو ساری لوڑ ہے کسور وہ تو میرا گاٹ ہے کما جائے تو نا نقصان نہ کھا سکنے کنجر دی کوئی شہ بھی استعمال نہیں ہو سکتی نہ سو لینا پھر کئی جانور حلال ہلال ویخ بن سمجھنے میں ویخیا اونٹ میں ویخیا ڈگا جی جویا ہلانے سر کا ویلا سردیے جو مردی ہے پجالی پا دیتی قید لے لی سو جی میں کٹی ماری جانا ہال وائی پانی نہیں پیا دینا نا تو لڑیا نہیں پنا پٹھے نہیں دتے نہیں پھر بھی بیچارہ چپے لگا یہ جی واہ بیچارے نو جو دتا جناب جی ریڑی دے اگے تو موٹر آ پیا पैर हों सड़क से टुरद टुरद्या घसते पैन जो मर्जी पै हूं टुरैया पै जे ताकत आला एडा जे तेन पुत्र जाए तो सिंगा ने चुक चुक तेरा ढेड पार छोड़ लेकिन बेचारा अपनी ताकत नाबू रखी फिर क्यों रखी फिर चार दिन पट्ठे खाते ने तवाजो नहीं फरमाए रब की मखलूक वेखिया साइंस की निगाह नेखना सी ईमान की निगाह न رب جانور بچارے کرتے پھر پیاس ہر شا برداشت کی تینو مینو سبق پڑھاو تو خاطر میرے بنایا مالک بنیا میں نا دے دیا مالک تیرا نہیں بنیا میں ہی ہاں مالک تیرا میں ہی ہاں حق ہے اے بھوک پیاس جو مرضی یہ لگا ہے لگا فردالی اللہ کا فقیر سی سنو حق وے سدکے جا میرے رب دے محبوب کی شریعت دا ہر راز تین کائنات ہر شہ دظر آئے گا ہے ح جنت شریت دنیا سمجھ دنیا شریعت ہاں رکھا ہوا اللہ تعالی نے شریعت مطابق بنایا شریعت دے مطابق بنایا تاخیا جا دینے فی طرح توجہ نہیں فرمائی जानवर हल वा हो अगर पाला करे पाला जा ना वो अपनी जा छी सिन जी थी तो पी और हो पिछटा दुड़ल कर सोचा ही सोचे ही रब चाह تین بغیر کسے جانور تو زمین دے بچ محنت دحنت کرنے اونجی جکی رب بے حد مطلق مطلق بے حد خاجا فرید فرماند کوئی او دی حد نہیں کوئی او دی حد وہ مطلق بے حد دیں تے بے حد متلک کی, کی مطلب اطلاق کی قید تو جو مت سمجھے جو رب سونا جڑ زمین چلاوے تے تیار کرد پودا بے جڑے بلاوا چ پیدا کی امبر بیلو نے لوت بوٹی سرکی اشکا آدھے فارسی درخت کسے پاس زمین لگتی جی فیل وہ مر پالا میں پال بول س جا پہ تو لاد بندی پھر پیو کی ایک یہو جہچا جا بنایا جن کا والد نہیں بنایا پھر کوئی سمجھے لوڑ ہے پھر جا یہ بنایا تھو نہ ماں ہے تو نہ پیو ہے بھائی. پہلا حضرت عیسا تو دجے حضرت آدم نہ ماں ہے تو نہ باپ پھر جو سمجھے بھی عورت دورتوں بال جمے نے انہیں حضرت آدم دبا چ پیدا کی مرتے سمجھے میں کسی شہد آ اے قانون تیرے واسطے نے میں بے قانون میں رے رے ناز لدا سامل یہ ناز لدا سامل رے ہین سی نا بولانے میرے سنگیا سوٹا پیا بجتا کیوں پہ بجتا ہے اچھا بے اقل بے زبان بے سمجھ راہ چھوٹے کھاے تو تیرا حق بنتا مارے تین کسی ہاتھوں نہیں فڑا آج تھی کیوں کٹی جنا ہر کسی آخنا میری اکل پی آخری جانور اچھا تکل والے ہو کے پاڑے کیتی رکھیے نہ کوئی سوٹا مارے نہ کوئی ہاتھ وڈے نہ کوئی کچھ کرے اتے یو ٹو سکولی سکولیاں وڈیرے ہر ہم جی نے بہ کر نہیں جی انسان دو ہاتھ کیوں کٹی چاہیے انسان جو مرد کرے جانور پنجی کھڑا ہے، انسان ہے لے اکل دیتی سو دنیا فرمائی حافظ اللہ جان حافظ اللہ جلال پور تو شوجاب روڈ سے جائیے نا دربار ہے فکیر بنیا کو اللہ فکیر جا رہا ہے جٹ ہر پیا ڈے پالا جٹ پچھوں سوٹا مارا ہے دی نگاہ بھائی जट सिर्फ फसल वेख वाला ढगा वेखा सुचों सेलू वेखा वेंद्या मूह निकले पारा की तो छोटा खाद स्तारा की तो छोटा खाद बट खा कमीन तो डिग جی مچھلی جٹ فرمایا میں سوچا وہ بے زبان ہو کے پارا کرے سوٹ کر تو عقل والا ہو کے زبان والا ہو کے کن پارے کی فوٹو بولی جو نہیں فرمائی سبحان اللہ فرمایا کلمہ شریف بندیاں نو نفع دے وے گا اللہ دے عذاب تو بچا وے گا وہ ناراضگی گزب تو گا پر جن چلمے کے حق نولا نہیں سمجھ گیا کیونکہ میں گل قدرتا موڑ کے ل گیا سا جو کلما پابندی دین تو یونیفرم آئی جی سجنا جے مسلمان ہونا ہوگا نا کلمہ چ پڑھو تو جو مرضی آوے کیتی رکھو تے سوچی رکھو کوئی پلا نہیں دے کوئی پابندی نہیں سویرے ہندو بھی کلمہ پڑھ لینا واہ تے کل پڑھ لینا ایک بار پڑھ نہیں ہے نا پڑھ نہیں ہے نا پڑھ لیا بوڑھ اک موڑ بت پوجی جا جو مرضی کی ساری دنیا کے کافرے کلم کیوں نہیں پڑھتے چگو من مسلمان میں مسلمان بلرزم میں کانپ جاتا ہوں کیوں کہ دانم مشکلات سے لا لاہ من پتہ جو لا الہ لاح مشکلات کی نے توجہ نہیں فرمائی حکم میں طاعت میں صرف ایک رب کو مانو اور کسی کو نہ مانو نبی رسول کا م... حکم اس وجہ سے سال ہوتا ہے کہ اللہ ہے اس کا مانو نبی رسول نبی رسول نہیں بن گئے توجہ نہیں فرمائی ہاں آ کرما امرزا کا دیا نہیں م... انوا کیبی مننا بولو ادھر نہیں بنیا جا ادھر بن کے آئے ان جا من رب لاتا بھی کھڑیاں کر چڑھتا ہوں پھر ماستا پوچھنا تو من کی یہ اپنے آپ سج معلوم ہو یا جڑا اندے بڑایاں بنے نبی رسول تے ہوں دے یووے تے صدقے جاماں بے لگامی قوم سڈی اندر کلمالک ہے پار کلمالک ہے اندر کفر ہے اندر یہو دیدہ حکم پہ چل نہ ہے نالو وقت تھانے چو کچاری چو کفر دا قانون کڑو نبی دا قرآن دائشتگارد ہو فساد کرنے آئے ہو انتہا پساند ہو چلو نبی یہ ہوئی کلم جنجی تے کوئی عذاب نہیں آنا کلمے رحمت رحمت کلمے والے جنت جنت جان گے کسی کتے بےمان دی بکھ خالی پڑھی سنی آئی میں روشنی گل کرنا سجنا ایک کروں ایک کلما ملو پھر لاؤ مسلمان نہیں کلمہ اللہ محمد حضور فرمایا جدا جنہ چے رندے حق نو بے وزنہ نہیں سمجھن گے صحابہ نے عرض کیتے یا رسول اللہ اندے کلمے دے حق بے وزنہ سمجھن دا کی مطلب ہے آقا امامدار نے فرمایا مسلمان بندہ ویکھے اللہ دے خلاف کام ہوندے رب دی اللہ تے ہوں دے پہن، تے کے نہ انکار کرے دلو نہ بدلے نہ برائی تبدیل کرن دی کوشش کرے طاقت ہے تو ہاتھ پہلے نمبر تے زبان سمجھاؤ نہیں سمجھتا پیا پھر نہیں سمجھتا پہلے انسو کہ برائی ہے نہیں وہ تو بعد بھی نہیں وہ چڑھتا پھر نصیحت کرو تو کرو یہ درجے پیا دسنا درجے پانچ درجے دسے گئے مرا نہیں یعنی برائی ندل دے دوسرا درجہ ہے کہ نصیحت کر کر خوف دیو ڈر خدا تو جہانا مئی آک بت نا برباد کر جی نہیں بات پیاؤ نہیں باد بات پیا تیسرے درجے تے فرمایا گیا سبو شتم کر نہیں آ جہل آ بے وقوف میں اپنا بڑا مینو تو آ یہ <تصفح> لفظ بولنا یہ تبلیغ ایری دیے میں اس جمے بیان کیتے نے مراتب تبلیغ آ کہاں یہ جہل بسترے چوکتے سارے لگے پھرتے ہی تبلیغ مراتب وہ نہ مراد جب ملے کوئی نہ تو امیر کون امیر صاحب تبلیخ کے جوش کتنے ہے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں سکھاونا ایک سوال ہوئے سیکھا مراد چول جہان اترے مت لگ گیا ایمان نال کدو پتہ نہیں کھوتے نکل یہ ماری پی पूरा टोला लगा फिर सिखाव एक सवाल होया तो सीखा ईमान लाल दसो ते की तबलीक कर रहे हैं तबलीक द मन पछावना पहुंचावना सिखावना आए तो फिर दे सीखावस्ते पूछो क्यों आए फिर दे सखाने के लिए आए अच्छा तो एक सवाल चक्कर हो तो जवाब नहीं आता हम सीखने के लिए आए हैं वो ना मुराद है कूडी के बलोच तैन بھائی اور میں کسمیا آنا کنڈی کا بلوچا جدو چیشتی تک سننیا شروع کی اللہ تعالی دے فضل یہ ای تو وڈا ہوئے نا جی جا بدوا کر اجتماع بد دعا نہیں کرتا دعا ہی ہوئی نا جب اللہ نو ہے اللہ آ, اب نیچے آ جا अब पहले आसमान पर तो आ ही चुका है अब नीचे भी आजा हम तेरे जा पकड़े तेरी गोद में लेटे लाख दिलान सूर ए, ए रब दई अगो कौम बुद्धू ओ नचावण आले ए नचण आ कि चलिए इज्तेमाल शरीक हो चलिया चलो दुआते हो जावे। है के दुआ तो हो जाए जिस नहीं तो रब साबित फिर कहना तेरे पाऊ पुतना तेरी गोद में लेता रब नो समझदा मुला रोला रन की गोद लेने समझ रब भी नहीं होना یار میں تارک زمین نہیں جانتے تُ جہاں اتحرا سی کیسٹ نمبر میں دسنا کیسٹ کا نام ہے شاہ فاروق کے آزم حقوق والے بہن فیصلہ بادری اندر سن لو اگر الفاظ نہ ہونے میرا نک بڑ لو جا ریون کے اجتماع کی عام حالات دنوں میں عام کتب تعین ہونا تو مل جائیں گی जे बईमानू पता नहीं वडेरे गोद है रब हर शह नाम सोना बंद तमाम आवारज सिद्ध वर्गी कोई शह है ही तू बक्की आना है तेरी गोद में लेटे लेट ना जाने بد دعا میں شریک ہونے کوٹ علاقے میں تی لاک بندہ جہد ہوا وہ سجنو زیادہ لوگ دے دن یا پھر یورپ والے فائد یافتہ سن ہاں جی تعلق رحم آیا زیادہ ایس اجتماع انہاں دعا کی نا ہے ہمارے تبلیغی بھائی بالاٹ میں تبلیغ کا بہت کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے گھر کو گئے دعا کریں ہمارے تبلیغی بھائی بالاٹ میں دین کا بہت کام کر رہے تھے کام کرتے کرتے غرق کو گئے دعا کریں واہ صدقے جا صدقے اگلے اگلے آمین آم اللہ سے بندے آپ کوئی اکلکار ہے ہاں جی डाकू जो खिजर दे कपड़े पा लवे तो रहाबर तो ना मन ला तवज्जो नहीं हो फरमाई यार डाकू जो खिजर दे कपड़े खिजर ले सलाम ने कपड़े जा पावे बोलू हर कपड़िया ना भूल। हर शक्ल ना भूल। पानी पीओ पुण के राहबर फड़ो चुन के الحزم سو اس میرے نبی فرمایا احتیاط بد گمانی ہے. احتیاط بد گمانی ہے کی مطلب احتیاط اس بندے کرنی ہے جب بد گمان رہے گا نگاہ ویخ کے پس نہ جاوے شک کی نگاہ ویکھے کتوں بول رہے کی پیا بول رہا ہے کتوں آیا کون ہے کی پیا ظاہر سو اندر بھی ملتا کچھ ملتا سو؟ ملتا ملتا ہے سو حقیقت بول بولد چار کئی کئی سال جانچ جانچ کے جا پھر جا پڑے فرمایا سمجھنے احتیاط تحقی پوری تحقی کر لیے توجہ نہیں ہو فرمائی مر آگ چاہیے دا تاجدار فرما اللہ فرما و سہے بندے سہے آدم کی شکل بلیس لگے فرد منل جنت وناس ہر ہاتھ چات ہاتھ لوگ سونے نبی نے فرمایا برائی تے نہ دلو انکار شیخ ابد ال غنی نہ بلسی مجما ال بحرین ظاہر دا سمندر جن اس امام احمد رضا بل جیسا اپنے فتح والے جے یاد فرماوے آرف بلا فکی نہیں ہے آدم تو نہیں کنا کنا لقبہ یاد فرما یہ کتابہ تو ہوں نہ پڑھائی جسے ہاں جی ہوں ہوں تو پتا ہی کوئی نہیں تو اگلے دن میں کتاب نو پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں کہ تین طریقہ محمدیہ تے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ العلوم شریف کا تل خلاسا پی جی میرے اے العلم ادھر شراہت السلام شراہت السلام امام زادہ حنفی رحمت اللہ علیہ ہے <laughs> جی تے امام غزالی دیاں کتاباں اے جے نہیں پڑھیا نہ تو مسلمان نہیں بن سکتا یا تو سن لوے <laughs> یا پھر دے کسی بندے کو سنے جی نہ سنیا تو نہ پڑھیا تو دوسریا پڑھتا رہا تو کچھ پتہ نہیں لگنا میں امان پیار کر کےدرسر کیٹو مل تیار ہوئے کیٹو کجا امام شاہ ورگے شیر خاجہ فرید ورگے شیر تیار ہوں سن کجا اترے گدڑ میں تو لگنا چاہتا ہوں میں تو لگنا چاہتا ہوں میں تو لگنا چاہتا ہوں او کدھر لگنا چاہتا ہے ساری دنیا لگی کڑی میں ادھر لگنا چاہتا ہوں میں لگنا چاہتا ہوں میں فوج میں خطیب لگنا چاہتا ہوں میں فوج میں خطیب لگنا چاہتا ہوں پھر ناتی تیرے پڑھن سے بھی لوگ پڑھاوتے سونے کا چمچ اس واسطے سکھ کے دنیا کا ٹٹی کھان تر پیا ایک ملہ خطیب لگا تو فوجی میرا بےلی وہ کارے شہر کا वो मेरी चाड़ा है। वो दा सी जी, मौली ना पनू आकल छावनी चाहते सौली नमाज पढ़ा के बैठा तो उतो आ गया अफसर उन्हें आया मौल साहब नमाज पढ़ाओ मुड़ मुसल दलोर <laughs> उन्हें मौली जी फौजी मेरे बेली आके है आ मैं पूछा मैं मौल जी ने सुनिया भी जेड़ा एक बार नमाज पढ़ा बे दूस बारा नहीं पढ़ा सकता है मेरे का चौपा वोल ते पता फौज आए सामू चार आखन चार पढ़ावान छह आखण छह पढ़ावान लग गया लग गया कि लग गया لگتے نہیں ہاں جام نہیں میا لاہور جامع نہیں مدرس بڑا ودرسا فتوی چلتے چلتے اخبار میں تانا اتو کو کنجری گئی یہ رابے دورانی اس جا کے پوچھا اس اب مفتی صاحب کی وقت والوں دی دونوں ہاں جی وہ فائد لے رہی ہے وہ مسلا پوچھتی ہے وہ آئی حضرت ہاتھ نہیں ملایا اتنے لکھے محلہ سرفراز نہیں مکا ادا کر اداکار رابعہ درانی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سر پر دست شفقت تھیرا وہ میرے ربا میرے ربا وہ میرے ربا وہ اترے گدڑ و گدڑ نام وہ چوہے وہ اترے چوہے میرواند نے کیوں خلاف بولنا میں کی کرا نہ بولا دے آپ بھائی مانوا اور کی کرا میں چوکیدار دا کم ایرے سیٹی مارنی تے ہے میں چوکیدار سنبھالیا سیٹی نہ مارا مسلمانوں اور تو رکھ رکھوالے چور بن گئے فرمان دیا ہے سونا جن پوچھا مسئلہ انہیں کہ حضرت یہ بتائیں روزے کے ساتھ اداکاری کی جا سکتی ہے مفتی صاحب فتوا دیتا ہے کہ اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فاحش مناظر نہیں کیے جا سکتے سیدھی جی گل ہے فتوا پہ آئی نام اداکاری کر پر بے حیائی کا کام نہ کریں لا میرے راب مدرسے بال پڑھا بندہ کر کے تھلے سکتا دے وہ ایمان نال پہلو سکول تو روک دا ہوں مدرسوں روکنا مدرسے چلنے والوں سک ایمان نال سکول والا پھر بھی تو سمجھے گا بے دینا سمجھ میں بےدی ہاں میری خیال ہی دنیا پھر بھی بندے سمجھتے می دنیاوی تعلیم ہے ادھر جائے گا تو سمجھے گا دین تو وہ یہودیت نو دین بنا کے سکھا دس لانت پم نے داس پا خدا دیت جو, جو تنظیم المدار سہل سن پاکستان وہ کتاباں سکھا دے پڑھا فتوا مڑ کیوں نہ دتا نبی فرمایا مسلمان سمجھ گے جدو حقلا کی گنا ویکنگ تو چوپ نہ دلوں انکار امام سیدنا نہ عبد الغنی نابلسی ہیں پہ ہے اما ام محمول علامن تجب ولحم الحسب وحم الحکام او الا من کا نالمن من ترت تو بے تل کل مفاس تر کل ہسبت مستخل استقفاف الوارد فی لفظ الحیث فرمایا یا برائی نو روکا اس حدیث دے اندر برائی تو روکن جناتے واجبے طاقتے جناتے کوڑ فتنے دا خطرہ نہیں جیڑے حاکم ہو گئے او تے یا پھر او جڑے روکن تے واسطے روک دینا ایک دوان روکنا ہے ایک برائی نو بھول چھجا ایک کم جنا انو چھڑیا کیوں چھڑیا ہے حاکمہ تے اگلے اللہ تعالی کے گنا سمجھا اللہ تعالی دے خلاف ہون والے کام سمجھا کوئی گل نہیں ہونے پرے یہ کچھ بھی یار کوئی کہ یار شغل میلا ہی چلو لگے نکی. فرمایا اے جدو سمجھ گے تھے انتخاف کیا شریت کا شریعت, دا شریعت نو سمجھا ہولا بے وزنا اللہ دے حرام کیتے نو حرام سمجھا ہی نہیں اے تے کافر ہو جا ایمان اپنا فارغ کر بیٹھ گے اس حال اچھا آئے گا استقفاف آئے گا ہوں نبی فرمایا کلما پڑھنے نہ عذاب تو بچے نہ رب دے تو بچنگ اج کلے پڑھنے پیاب رب کے سر نے بھاوے ملا تینو جو مرضی آخی تینو تین نہیں لگا پر رب تی لاک بندہ گرک چکی تلزلے لاکھ بندہ ستا ہزار سکول گرکر ہزار فوج گرک کی پہ آخری نبی تو فرما گیا نا جو حق سل... کلمے دا کا حق جہاں تھی نا یہ حولا سمجھ گئے تو آداب آنگے توجہ نہیں فرمائی غیرت رب کیا کوئی رب دے خلاف ویس کے سکول ٹی وی چکر بڑا سوار کے ہاں مزدود روٹی واسطے پونے پونے کے اتو ہاتھ باٹے دھی کا پونا بھی لا لیا کلاری آئی حق شری اور اتوں جی کوئی بوے لت ان چیشتی پاک لگ سکتا ایگرت بنا مراد الٹی گنگا وگ پئی بندہ جیگا سان میں جی جناب یہ دسو بھی ایک بندہ توا چاہ کے تیرے منہ چمل لے تو چک کے شیشا اگے چکرے منہ کالا کیتا سچی بولی نہیں شیشے والے بالکل یہ سارا کسور شیشے والے کا ملے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بغیر نہیں بنانے جڑے سکول تواہ ملن بھی جنگے نے چشتی شیشہ چا وے وہ میرے رب میرے رب کدھر بتا جائے اج پہ رب جو عذاب اذاب گلیا عبرت ابرت قوم کی پہ آدمی شہید ہو گئے ہیں شہیدوں کے لیے دعا کریں شہیدوں کے لیے دعا کریں ایک ملو، کئی ملہ میرے نال منازرے تیار ہوئے چشتی منازرہ کرنے آئے شہید ہوئے کتوں آتا ہے عذاب آیا میریا اداب کیسٹاں حدیشاوا جہیا بڑی نا عذاب کے اوپر وہ میرا اتنے پی وہ وکھے موضوع ادھر میں اج نہیں گیا میں ادھر نہیں گیا صرف کمل کلمے کا حق جا شان آنا آخ شہادت تم تھی رکھ تا کر کے پوری قوم تست مس نہیں ایڈا خدا بعد کوئی بدلیا نہیں کسی نہیں چڑیا کفر جو کر رہا ہے، سکول با, بال سویرے جہدی ہے رب نے اتھے میرے دعے کی دلیل میں آتا کفر بے بےغیرتی حرام ہے تے تعلیم نہیں اتنے نہ صرف تعلیم دے ٹٹی کا نہ برفی رکھ برفی نہیں بن جاندی ہوں پیشاب نو آخو باہر لیول لا کے دھد گا نہیں تو یہودی کا موتر پی جانا تکلیر کی سکل کالج نو ماچ گانے سارا کچھ سکھایا جا فنکشن ہوں کپڑے لاؤن سکھائے جب سکھائے جانا چلے گی تو ترقی ہوگی چشتی نشانہ پشانا چلنگیا تو ترقی ہوگی میں شانہ بشانہ کا کی مطلب ہوں آپ موڈا میں اپنی لیا میرے آدمی تو تھی اتری دیا ترقی نہیں اتر